موسیٰ نے کہا یہ میرے اور اپ کے درمیان عقرر ہو چکا میں ان دونوں میں جو میاد پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی مطالبہ نہ آؤ اور ہمارے اس کہے پر اللہ کا ذمہ ہے